حضرت کیا فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھر پایا ہے مردے جلا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل, دل ہمارا, دل ہمارا دل کیا دل ہے اس کا دل کتنا اگر مطلب سمجھ جائے تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ یار اللہ یہ دل بھی مردہ ہے اور اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں آپ کے آگے آکا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے مردوں کو زندہ کیا آپ نے کئی جگہ پر یہ ہمارے پاس موجود ہے کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو آکا اس دل پر بھی کوئی ایسی نگاہ فرما دے یہ بھی زندہ ہو جائے اس اس نے کی تشریح یوں بھی کی کہ ایک تو ہوتا ہے مردے کو زندہ کرنا ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے مردے کو زندہ کرنا وہ تھے چلتے پھرتے مگر مردے تھے اب اس چلتے پھرتے کو دوسری طرف لکھ گئے حضور نے ان چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا دلوں میں چلتے پھرتے کو دو جگہ استعمال کیا یعنی ایک تو چلتے چلتے کوئی کام کر لینا بڑا آسان سا ہے چلتے پھرتے کام کر دینا آقا آ کے لیے تو مردے زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری طرف یہ والی لا رہے تھے مردے تھے واقعی آج بھی ہمارا حال ایسا ہے کہ دل تو موجود ہے اور دک دک بھی کر رہا ہے مگر اس میں وہ عشق رسول کی رمک ہے کہ نہیں وہ ایمان کی قوت ہے کہ نہیں ایسا دل جو زندہ بھی ہے مگر ان معاملات میں مردہ ہے آکا آج کی اس مبارک رات کے صد کے اس مہینے کے سد کے ہمارے اس دل کو بھی زندہ فراہم کیجیے ہمارا کیا اتنا تم نے آئے آئے تو چلتے, چلتے پھرتے بردے جیے آپ بھی پڑیے وہ جب آ گئی ہے جو جب آ گئی ہے جو شیئر شیئر I don't know سیم والے سا,